الحمد للہ رب والصلاة والسلام العالمی رسول الکریم محمد عزیزا گرامی السلام علیکم آج ہم پرانے مجید کے نویں پارے پال الملا خدا سے بیان کریں گے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی شروع میں ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں سے بھی زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے رزق فراواں انہیں عطا کر دیتے معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوا ان دونوں کا نتیجہ صرف آخرت میں ہی نہیں نکلتا ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی نکلتا ہے بلقرہ امن و تقول فتح نے علیہ براکات میں اور بستی والوں کا ذکر کیا دستیوں کے لوگ عام طور پہ بیچارے غریب ہوتے ہیں ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ والے بنے تو معاشی طور پہ پھانک ہو جائیں گے دین اگر ہم اختیار کریں تو دنیا برباد ہو جائے گی اور بدنشی یہ ہے کہ چونکہ یہ گزشتہ تین سو چار سو سال کا دور ایسا گزرا ہے کہ امت مسلمہ بہت نکبت اور افلاس اور بدحالی سے گزری ہے تو اسلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک بدحالی کی علامت بن گیا اور اس پہ ہمارے بعض دوستوں نے لوگوں کو تھپکیاں دینا بھی شروع کر دیں کہ ہاں بھائی ہاں تم جین چوکی اختیار کر رہے ہو اس لیے دنیا کی قربانی دینی پڑے گی اگر دیندار بنتے ہو اللہ والے بنتے ہو تو دنیا میں ضلیل و رسوا ہونا پڑے گا نعوذ باللہ بھائی اسلام ہمیں غلبہ دینے کے لیے آیا ہے حکومت دینے کے لیے آیا ہے معاشی ترقی دینے کے لیے آیا ہے اس لیے فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم آسمان و زمین کی سے برکات کے دروازے ان پہ کھول لیتے حاتم تائی کا بیٹا ادی حضور کی خدمت میں پیش ہوا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا پوچھا کہ یار اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا کنوز کسرا تم کسرا کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو گے تو بیچارہ پریشان ہوگا کہ ہی ہی ہی یہ کسرا کون ہے آپ میرا کسرا بن ہرموس ملک ایران ومن غيره مغرمس کے بیٹے کس کی بات کر رہا ہوں جو ایران کا بادشاہ ہے سپر پاور ہے اور کس کون ہے اور اس کے بعد اپ نے حدیث سے کہا کہ अजी اگر تم نے لمبی زندگی پائی 9 سال عبدك حیات الله ترى رجلا يخرج من ملء كفه من الذهب يريد اي يتصدق به ولي يقبله احد ابھی اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ یوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں سونا لیے لیے پھریں گے صدقہ خیرات کرنا چاہیں گے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا سب دینے والے ہوں گے سب صاحب نصاب ہوں گے اور اجیبن ہاسم کہتے ہیں میں نے لمبی زندگی بھی پا لیے اور میں نے یہ زمانہ بھی اپنی آنکھوں میں عمر عبدالعزیز کے عہد میں دیکھ لیا یہ کوئی بھی زکاط ہے مستحق پوری امت مسلمہ کے اندر نہیں تھا کوئی بھی سبق اور خیرات قبول کرنے والا نہیں تھا سب دینے والے تھے یہ اسلام کا نتیجہ ہوتا ہے. اسلام پہ عمل کرنے کا ایمان اور تقوا کا نتیجہ مفلسی اور بدحالی نہیں خوشحالی ہے اور امت مسلمائی فتر بدحال ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے آگے کے ایک دلچسپ منظر ہے حضرت موسا علیہ کے مقابلے میں جادوگر آتے ہیں فرعن کو حضرت موسیٰ پر جادو کا الگزام لگاتا ہے اور مقابلے میں جادوگر لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو جادوگر حضرت فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیابی ہو گئی تو کیا ملے گا بہت انعام ملیں گے تم ہمارا ہمارے مقرب بن جاؤ تو مقابلے میں آتے ہیں اور مقابلے میں آ کے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حضرت موسا علیہ سلاط والسلام کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتے بدل حاضری اور بدتمیزی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جناب آپ آپ اپنا عمل کریں گے یا ہم کریں گے اور آپشن حضرت موسا کو دیتے ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جادوگروں کی یہ ادا اللہ کو پسند آئی کہ میرے محبوب رسول کے ساتھ یہ اتنی ادب سے پیش آ رہے ہیں تو ان کے ایمان اور ولایت اور شہادت کا فیصلہ ہو گیا اور آتے ہی میدان میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ موسا جادوگر نہیں جادوگر کھیل میں ہم سے نہیں جیت سکتے تھے لیکن جو انہوں نے دکھایا ہے اس کا جادو سے تعلق ہی نہیں ہے یہ سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں ہو سکتے ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں چراؤ نے دمکایا ڈرایا سزائیں دیں آخر قتل کر دیا اور دیکھیے چند ہی لمحوں میں وہی جادوگر جو کفر کے انتہائی درجے پہ پہنچے ہوئے تھے وہ یت کے انتہائی درجے پہ پہنچ گئے اتنی تیزی سے سارے مراحل اور منازل طے ہو گئے کہ فرعون منہ دیکھتا رہے اور وہ شہادت پا کے اللہ کے قد میں حاضر ہو گئے یہاں سے ایک پتا چلا کہ یہ جو انبیاء کی اور اولیاء کی عظمت اور ان کا ادب اور ان کا لحاظ ہے یہ اللہ کو بہت بھاٹا ہے اور اگر اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں زبان راضی کی جائے تو توفیق سلب ہو جاتی ہے اور ایمان کے راستے بند ہو جاتے ہیں ادھر فرعون نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے نو مولود بچوں کو قتل کیا جائے تو حضرت موسا علیہ السلاط والسلام نے قوم سے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے یہاں سے پتہ چلا کہ زمین کی وراثت خلافت حکومت امامت اللہ کے پرہیزگار بندوں کا حق ہے اور ان کو ملنی چاہیے اور ان تک آنی چاہیے اور اسلام جو ہے پرہیزگار لوگوں کو وہاں تک پہنچاتا ہے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہے موسا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم بہت تکلیف نہ تھے فران نے ہمیں بہت مارا ہے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری پٹائی ہو رہی ہے اس پہ حضرت موس علیہ السلام نے ان کو بشارت سنائی کہ ایسا نہیں ہوگا تم دین کے کام میں لگ جاؤ تم دین سیکھنے سکھانے میں اس کی تبلیغ میں اس کے راستے میں جد و جہد میں لگ جاؤ بے و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور وہی ہو بالکل بے سر و کی حالت میں جب وہ فرار ہو رہے تھے اور فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کو غر کر دیا اور انہیں اسی زمین کا وارث بنا دیا اچھا جب یہ بچ بچا کے فرعون کے لشکر سے آگے کو نکل رہے تھے تو حضرت موسا علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کو ایک منظر نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور ان عبادت گاہوں میں بڑے بڑے بت سجائے ہوئے ہیں اور وہ ان بتوں کے مجاگر بنے بیٹھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کوئی معبود گھڑ کے دے دیجئے اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی عبادت کی جگہیں ہوں ہم بھی مجاور بن جائیں ہمیں بھی لوگ آ کے چڑھاوے چڑھائیں تو حضرت موسا نے کہا کہ تمہارے دماغ سے دل سے ابھی تک شرک کی بو باس ختم نہیں ہوئی میں تو تمہیں وہاں سے نکال کے لا رہا ہوں تم پھر اسی گمراہی میں پھنسنا چاہتے ہو وہ فرعنی کی وہ شکل کیونکہ فرعون جو ہے ان مجاوروں کو کافی سرپرستی ان کی کیا کرتا تھا جہاں بت پرستی ہوا کرتی تھی وہ مزاج کے اندر چونکہ ایک شرک موجود تھا اور ابھی اپنے رسول کی صحبت پوری طرح سے نہیں پائے تھے نہیں اٹھا سکے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلط والسلام جب اپنے معاج پہ, پہ پہنچے وہ ہے ٹور میں گئے چالیس دن وہاں لگائے تو موقع پا کے پیچھے سامری ایک بڑا پتے باز قسم کا وہ ڈرامے باز تھا اس نے اپنی روحانیت کا سوانگ رچایا اور اس نے گائے کے ایک بچڑے کی تلائی مورتی بنا لی اور گائے یہ تمہارا معبود ہے اللہ کی ذات اس میں حلول کر آئی ہے اور کچھ اس نے ایسے چمتکار دکھائے کہ اس میں سے کوئی آواز آتی ہوگی یا کوئی ہوا گزرتی ہوگی تو اس کے خرخرہ کوئی ایسی اس نے الٹی سیدھی کارروائی کر کے دکھائی کہ لوگ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ بھئی لگتا تو ہے کہ اللہ کی ذات اس گائے کے بچڑے کے اندر آ گئی ہے حضرت موسر علیہ السلام السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو وہ بھی نبی تھے چھوڑ گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت روکا بہت سمجھایا کہ کہیں حلول نہیں کیا کرتی وہ کسی گائے کے بچڑے میں یا کسی بت میں وہ نہیں آیا کرتی نہیں مانے اور گائے کے بچڑے کی عبادت میں لڑ گئے اب جو حضرت موسا واپس آئے اللہ سے کمانڈمنٹس لے کے تعلیمات لے کے وہ الواح اور تختیاں جن پہ کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا تو تختیوں کو تو انہوں نے ایک طرف رکھا اور حضرت ہارون کی اپنے بھائی کی پٹائی شروع کر دی کہ تمہارے سامنے یہ شرک ہوتا رہا گوشالہ پرستی بچڑے کی پوجا ہوتی رہی اور تم اس کو بند نہیں کر سکے اب عزیزہ نے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں یہ دیکھیے اللہ کے اس نبی نے کیا جواب دیا اور وہ جو جواب یہاں لکھا ہوا اس کو پڑھ کے کلیجا ہل جاتا ہے کہ ان لا کچھ بیر لہیت ہی وہ میری ماں کے بیٹے میرے بھائی نہ تو مجھے داڑھی سے پکڑ اور نہ سر کے بالوں سے پکڑ ان کی ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ خودخوجی میں انہیں بند کر سکتا تھا میں جبرن انہیں روک سکتا تھا میں ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا تھا میں ان کو دین سے خارج بھی کر سکتا تھا میں ان کو ایک علیحدہ فطر بھی قرار دے سکتا تھا خارج از دین کفار کفر کا فتویٰ بھی دے سکتا تھا میں ان کے خلاف خودکشی بھی کر سکتا تھا اینی خشی میں تو صرف اس بات سے ان تقول کہ تم ہی کلا کے مجھے کہتے فرق تھا نہ بنی عیسائی کہ تو نے بنی عیسائی کو فرقے فرقے بنا دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بولم ترکی اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا عزیزہ نے گھر اگر اللہ کا ایک نبی اپنے سامنے بچڑے کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو گوارہ کر لیتا تفریقہ کو گوارہ نہیں کرتا فرقہ بندی کو اور ملت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے عمل کو گوارا نہیں کرتا ہے آگے چل کے ہم ایک بہت ہی بہت نشان آیت کی طرف آ رہے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ دیکھو میرے یہ امی رسول تمہارے پاس آن پہنچے ہیں اور تم ان کیروائی کرو ان کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اجیتانے گرامی میں نے توریت اور انجیل کی پچاس آیات اکٹھی کی ہیں کبھی موقع ہوا تو ان پڑھ کے سناؤ وہ پچاس آیات ایمانداری کے ساتھ اگر پڑھی جائیں تو سوائے آ جناب ختم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کسی اور شخصیت پہ وہ پچاس آیات منطبق ہی نہیں ہوتی تین چار بھی سنائی دیتا ہوں فرمایا کہ وہ آئے گا فران کی چوٹی سے ہو ہوگی دس ہزار مقدس انسانوں کا لشکر لے کے آئے گا اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرے گا اس کے داہنی ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی اور وہ دنیا کو ظلم سے پاک کر دے گا اس کے مالی عدل کا نظام قائم کرے گا ہاں فرمایا ایک اور چلیے جب وہ آئے گا تو صحراؤں سے سمندر کے جزیروں سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے میناروں کی چوٹیوں سے اللہ کی تکبیر کے نغمے بلند ہوں گے عزیز نے کا نام اجتموس علیہ صلاحت سے لے کے اب تک کسی ایک شخص کے نام بتا دیں گے جس نے آ کے تو پوری دنیا میں اجتماعی عدل قائم کر دیا جو دس ہزار کے لشکر لے کے آیا ہو اور اللہ کے گھر تک آیا ہو اور وہ بھی کی چوٹیوں پہ اور نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا ہو اگر یہ فتح مکہ کا واقعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور یہ تکبیر کے نغمے کس نے بلند کیے ہیں مجھے اس شخص کا نام بتاؤ اگر جناب محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو اذانے بلند ہوتی ہیں جگہ جگہ سے اگر یہ تقبیر کے نغمے نہیں ہیں تو پھر کے نغمے کیا ہوتے ہیں تو ان کا ذکر ہے اور انجیل میں تو سبحان اللہ اس قدر ذکر ہے کہ پڑھتے پڑھتے روح فشت میں آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ انسان کی بد یہ ہے کہ وہ اللہ کی مقدس کتاب کو صرف ایک تقدس کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو لپٹ لپٹا کے اس کو رکھ دیتا ہے پڑھتا نہیں مسلمان ہیں وہ اپنے قرآن کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی نہیں ملتا ہے جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو اور یہی حال ادھر بھی ہے اہل کتاب کا بھی یہی حال ہے انہوں نے بھی طے کو انجیل کو زبور کو آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا اگر وہ آنکھیں کھول کے پڑھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتم میں آ جاتے اور آگے چل کے ہم آیت نمبر 160 میں دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ او الناس انی رسول اللہ علیہ کم اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے رسول تھے وہ اپنے اپنے علاقے کے تھے لیکن یہ آجناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے جس کے بارے میں اعلان فرمایا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے گورے کے لیے کالے کے لیے زمان و مکان کی قید سے آزاد یہ رسالت اور یہ دین آفاقی ہے یونیورسل ہے اور یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کو قبول نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں قبول, اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ لہوم قلوب اللہ یف قہ نہ دل ہے سمجھ سے کام نہیں لیتے و لهم لا رہتے آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں و لہم آذان لا يسمعون نہیں ہیں عبرت کی سنائی سنتے نہیں ہیں ادا ایک کلحن جانوروں کی طرح بل ہوم ابل جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ زندگی کو کبھی سنجیدگی لیا ہی نہیں ہے اور ایسی گانے گرامی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میں صرف ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں کل اے نبی لوگوں کو بتا دو لا املک کل نفعا ولا غور میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ماشا ہاں جو اللہ چاہے اسی سے ہوتا ہے ولو تو عالم الغیب اور اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا لستر تو من الخب تو میں خیر ہی خیر اکٹھی کر لیتا مما مسلی سو اور مجھے کوئی نقصان کوئی برائی نہ پہنچتی میں تو صرف اہل ایمان کے لیے بشیر اور نظیر بن کے آیا ہوں عزیزان گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی کہ آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے نمبر ایک عام لوگ عام درگزر اختیار کریں نمبر دو اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور نمبر تین قرآن سمجھنے سمجھانے میں لگے رہیں اور یہی نصیحت عام لوگوں کے لئے بھی ہے در گزر کر رویہ اختیار کریں اور کبھی کوئی شیطان کا وسوسہ آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن کو بحثیت اللہ کے پیغام کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں باخردان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 کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد للہ علی العالمین کریم محمد علی و اسحاب ہی اجمائین گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے دسویں پارے وعلمو کا خلاصہ بیان کریں گے مگر اس سے پہلے نویں پارے سے کچھ باتیں ارض کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایمان کا مصدر اور منبع پرانی مجید ہے جتنا جتنا پرانے مجید پڑھتے چلے جاؤ گے سمجھتے چلے جاؤ گے ایمان اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے دلوں میں اترتا چلا جائے گا اگر پرانی پڑھو گے تو پھر سب سنی سنائی باتیں ہوں گی اس لیے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے واقفیت پہلے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں پھر مانتے ہیں ہمارے وہ عالم فالم اس بات کا علم حاصل کر انہو لا الہ الا اللہ عل کے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو لا اللہ کے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا ایسے فرمین لطول عالم آیات ہوں زیادت ہم ایمان مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ کا سب سے بڑا عامل فیکٹر پرانی مجید ہے اس کو پڑھے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا دوسری بات یہ ارشاد ہوئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ان القوت اللہ جمی قوت ساری کی ساری اللہ ابھی ان کو سمجھا دو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب یہاں ایک عملی واقعہ ہو گیا غزوہ بدر ہو گیا بے سرو سامانی کا عالم اس میں اللہ نے فتح نشی فرما دی اب وہ عربوں کا جو انداز تھا وہ گزارے سمجھے کہ یہ تو ہم نے بہت مارکا مار لیا فرماتے ہیں علم تخت لو اولا کن ان کو قریش کو تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا ہے اور حضبو سنوائے اے تھا از رمائی کا اولا کن اللہ اے ہمارے رسول اے ہمارے محبوب وہ جو تم نے اس وقت کنکنوں کی مٹھی اٹھا کے ان کی طرف زور سے پھینکی تھی اور کہا تھا شاہ حتل ان کے چہرے بگڑ جائیں اور ہم نے اس کنکریاں وہ مٹی ریت کے ذرے ان میں سے ایک ایک کی آنکھ تک پہنچا دیے تھے تو وہ مٹھی تم نے نہیں پھینکی تھی تو اللہ نے پھینکی تھی اب دیکھنے میں تو وہ مٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپار کی طرف پھینکی فرماتے ہیں ہاں پھینکی تو تھی تم نے لیکن تم نے نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی صحابہ سے کہا کہ ہاں تلوار تو تم نے چلائی تھی نیزیں بھی تم نے پھینکے تھے اتی بھی تم نے پھینکے تھے میزوں سے بھی تم نے حملہ کیا تھا تمہارے ہاتھوں سے لوگوں کی گردنیں بھی کٹی لیکن یاد رکھنا لوٹ ہوں ان کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بولا کن اللہ حق <قَتَلَهُم> ہوں ان کو اللہ نے قتل کیا تھا بھاگ دوڑ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے قتل کرتے ہوئے نظر تو تم آ رہے تھے لیکن دراصل دستے قدرت درمیان میں کام کر رہا تھا کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں اسباب و عوامل نظر آتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہیں گواہ کہ کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا ایسا دکھائی دیتا ہے ہوتا نہیں ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اصل عالم ہم تمام انقع خیال ہے ہاں مت کھائیو فریبے ہستی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اور در حقیقت اللہ ہی اللہ سب کچھ وہی کر رہا ہے مٹھی تم نے پھینکی تھی کنکنیاں تم نے پھینکی تھی لیکن ان کو پہنچانے والا اور ان سے کام لینے والا ان میں اثر ڈالنے والا تھا تلوارے تم چلا رہے تھے تیر تم برسا رہے تھے ان کو ٹھیک ٹھکانے پہ پہنچانے والا ان سے نتائج برامد کرنے والا, والا ہے اس جو عقیدہ ہمیں سجھایا سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی متصرف حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے اور عزیزا گرامی لا الہ الا اللہ کے جو مفہوم ہیں ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی یہ کہ لا متصرف فی العالم اللہ کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی صاحب تصرف صاحب قوت صاحب اختیار ہے ہی نہیں اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑی سی قوت ہے تصرف ہے اختیار ہے تو اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے اصل قوت جو ہے اختیار اللہ کے پاس ہے وہی فائدے حقیقی ہے اس کے بعد یہ شاد ہوا کہ آئی اللہ جن من اس تجیب اللہ ال رسول ادا داق لما کو اے اہم ایمان جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پہ لبیک کہو کیونکہ ان کی پکار تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے حیات بخش ہے لوگ زمین کے چلتی پھرتی لاشیں سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں زندہ نہیں ہوتے علامہ بھی کہتے ہیں کہ گرچے مکتب کا جمع زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس سانس بھی اس کے مانگے ہوئے ہیں زندگی کس چیز کا نام ہے علامہ فرماتے ہیں کہ زندگی اس چیز کا نام ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت کی تشریح ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار سے لبے کہہ چکا ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہو یہ زندگی ہے اور یہ نہیں ہے تو موت ہے وہاں خود بھی جانی قدر تن از جاں ببت اتنی سی بات تو تم خود جانتے ہو کہ اس بدن کی قیمت قدر و قیمت جان کی وجہ سے ہے اتنی سی بات اور سمجھ لو کہ قدر جان از پر جانا ببت کہ جان کی قدر و قیمت جو ہے وہ پرتھوے جانا سے ہے اللہ اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہنے سے ہے اس لیے کہ تمہیں زندگی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے راستے میں تمہیں ایک کمٹمنٹ ایک ڈیڈیکیشن ایک محبت جوش اور بلبلا پیدا ہو جائے گا اس کو حیات کہا جاتا ہے وہی زندگی اور عزیزا نے کرامی اسی میں اس بارے کے آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ تم تعداد میں کم تھے کمزور سمجھے جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر اڑا کر نہ لے جائیں اللہ کریم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اپنی مدد سے قوت بخشی پاکی کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کی شکل میں ایک چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ بن گئی ایک چھوٹا سا دینی مرکز بن گیا ایک چھوٹی سی مملکت وجود میں آ گئی فرمایا ہم نے تمہیں ٹھکانا ہٹا کیا اس کی قدر کرو اس پہ اللہ کا شکر کرو عزیزا گرانی یہ بات تو صحابہ سے اور حضور سے کہی جا رہی ہے لیکن یہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تم کمزور تھے تعداد میں کم تھے بے سرو سامان تھے لیکن ہم نے تمہیں پاکستان کی سلطنت عطا کر دی ایک دین کے نام پہ ہم نے تمہیں خطہ عرضی عطا کر آپ اس کی قدر کرو اس پہ شکر کرو دن کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں سالم بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں یہ احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ ادا کیا پاکستان ایک ٹھکانہ ہے شکر ادا کرنا چاہیے اور آگے فرمایا اسی سورہ انفال میں کہ اے اہل ایمان تم یہ صفات اختیار کرو سبات اللہ کا ذکر آپس کا اتحاد اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتحاد ایسا کرو گے تو ٹھکانہ بھی تمہارا محفوظ رہے گا اور مم. پھر فرمایا کہ صرف اتنا نہیں بلکہ وہ عائد الحم مست من قوت مر ربات الخیل تر ہبون ابھی ادب اللہ وہ لوگ جو تمہارے لیے تمہارے دین کے لئے اور دین کے نام پہ حاصل کیے ہوئے اس ٹھکانے کے لیے تم خطرہ بنے ان کے مقابلے کی زیادہ سے زیادہ مکمل سے مکمل تیاری کرو اتنی جتنا تمہارے بس میں ہو مست نن کو حصول میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی حاصل کو نر ربات الخیل اور زیادہ سے زیادہ چھاؤنیاں بناتے چلے جاؤ اس زمانے میں چھاؤنیاں گھوڑوں سے بنتی تھیں اب کیمپوں سے بنے گی اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بنے گی اور وہی ربات الخیل کا ترجمہ ہوگا اور یہاں الخل سے مراد صرف ہارس ہی مراد نہیں ہو سکتا ہارس پاور بھی مراد ہو سکتی اکائی ہے نا تو میکسیمم ہارس پاور کی جو آپ سواریاں حاصل کرو اور صرف چاوئیاں بناؤ اور دشمن کو اپنے رو داب میں رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے تاکہ تم اپنے ٹھکانے کی اپنی اور اپنے دین کی حفاظت کر سکو اور سرمایا دیکھو یہ ہم ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دی. تم تو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے تم تو راستوں میں ایک دوسرے کو اغوا کرتے تھے جب ہم نے اللہ کے رسول کو بھیج دیا دین آ گیا دین پہ عمل شروع ہو گیا تو ہر طرف امن ہی امن ہو گیا آپس کی تمہاری محبتیں بڑھ گئیں ایک اتحاد اور وحدت اور یگانگت ہو گئی یک جہتی ہو گئی اگر تم دنیا بھر کی دولت اربوں خربوں ڈالرز سونے اور چاندی کے ڈھیر اگر تم خرچ کرتے تو یہ وحدت یہ اتحاد یہ آپس کی محبت تم حاصل نہیں کر سکتے تھے یہ صرف دین کے راستے سے آ سکتی ہے اور وہ ہم نے وہ راستہ تمہیں دے دیا ہے تم اس راستے کا شکر ادا کرو اور اس پہ سختی کے ساتھ کار بند ہو جاؤ اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی دارالسلام کی بجائے دار الحرب میں ٹیکے رہے ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں عزیزانی گرامی یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی دار الحرب میں ٹکے رہنا یا ٹھہرے رہنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے, کے دو شکلیں ہوں ایک یہ کہ اسلامی حکومت وہاں کسی کام پہ بھیج دے دوسرا یہ کہ آدمی وہاں رہے تو اس نیت سے رہے کہ وہ دین کو آگے سکھائے گا تبلیغ کرے گا پھیلائے گا بے شک وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تاجر ہے کوئی بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے ایسی شکل میں اس کا آنا جہاد بن جائے گا ورنہ اس کا رہنا جو ہے وہاں جائز نہیں ہوگا اور اس شکل میں اگر وہ دین کی تیاری کر کے نہیں آتا دین کو آگے تبلیغ کرنے کے لیے وہ خود پڑھ لکھ کے نہیں آتا ہے تو اس کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ دین کے قائم نہیں رہیں گی نماز اور زکوت کا حکم ہو رہا ہے فرمایا کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ ہرمین میں نہیں رہ سکتے ہر مین کو ہم مقدس خطہ قرار دے رہے ہیں مکہ اور مدیرہ میں نہیں ہاں اگر یہ توبہ کر لیں دین اختیار کر لیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور دین اختیار کرنے کی علامت یہ بتائی کہ وہ نماز میں لگ جائیں اور زکاط باقاعدگی سے دینے لگے ہر کام کی ایک علامت ہوتی ہے مومن کی علامت جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے اور نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے یہ نماز کیا ہے یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے قیام ہے قعود ہے بیٹھنا ہے رکوع ہے سجود ہے سائی ہے تھے آگے تصوی ہے تحمید ہے تحلیل ہے تکبیر ہے استغفار ہے درود ہے دعا ہے قرآن کی تلاوت ہے کون سا ذکر نہیں آیا سارے ذکر آ گئے تھوڑی دیر کے اعتکاف ہے مسجد میں ہے تھوڑی دیر کا روزہ ہے کہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تھوڑی دیر کا حج ہے کہ روح ہے آپ اگر غور کریں تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو نماز کے اندر نہ آ گئی ہو سب کچھ آ گیا اور پھر ورد کیا ہے اللہ کے تین صفات کا سب سے زیادہ زرد کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان رحیم رب تین صفات کا سب سے زیادہ ہم ورد کر رہے ہیں اور یہی تین صفات جو ہیں ہمارے اندر منعقص ہو جاتی ہیں رحمانیت رحیمیت ربوبیت اور انسان کی شخصیت مامتا سے لبریز ہو جاتی ہے اب وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ یار میں اپنی محبت اپنا پیار اپنی مامتا کہاں لٹاؤں اس کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ عامیہ مسجد میں آ پانچ مرتبے روزانہ سارے محلے کے لوگ وہاں اکٹھے اب وہاں وہ دیکھتا ہے کہ یار کناہ آدمی تو بیمار نظر آ رہا ہے فلاں شخص مخموم نظر آ رہا ہے کوئی اس کا مسئلہ ہے یا فلان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بھالو متبادی مطلب معاشی مسئلہ ہے فلاں تو آیا ہی نہیں پتہ چلا ہسپتال میں داخل ہے اب یہاں سے زکوت کا دروازہ کھل گیا کسی کی آپ مالی معامنت کر رہے ہیں کسی کو دوائی لے کے آپ ہسپتال اس کے لیے جا رہے ہیں کسی سے ویسے بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک باہم خبر گیری کا نظام بھی ہے اور زکوات اسی لیے نماز کے فوراً بعد فوراً ساتھ زکوٰۃ کا اللہ کے راستے میں انفاق کا خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے اور فمایا کہ اگر یہ مشرقین توبہ کر لیں اسلام قبول کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں مگر یہ یاد رکھنا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ نماز پڑھ رہے ہوں زکوات دے رہے اجازیزان گرامی ہمارے بارے میں کیا خیال ہے پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن نہ نماز پڑھیں نہ زکوت دیں قرآن تو اس کو یار قرار دے رہا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے پتا اس وقت چلے گا کسی مشرق کے بارے میں کہ مسلمان ہو گیا جب وہ نماز کا پابند ہو اور زکوات پہ کار بند ہو یہ ایک دعوت فکر ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا کسی مسلمان کی گھر پیدا ہو جانا کافی ہے یا ان علامات کی بھی ضرورت ہے جو کہ قرآن مجید میں مومن کے لیے پہچان کا درجہ رکھتی ہیں کہ اگر یہ ہے تو ہے نماز پڑھتا ہے تو واقعی مسلمان ہو گیا زکات دیتا ہے تو واقعی مسلمان ہو گیا ورنہ فراڈ کر رہا ہے اور آگے چل کے فرمایا کہ مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہاری برادری تمہاری جائیداد تمہاری تجارت تمہاری کوٹیاں تمہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے صاحب کا انتظار ہو اللہ تعالی نافرمانوں فرمانوں کو محروم ہدایت رکھتا ہے عجیزان گرامی آگے چل کے اللہ تعالی یہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی چالوں کو ناکام کر دے گا جو نور حق کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے اس نور حق کو پورے کرضی تک پھیلا دے گا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا اور اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان فرو خفاف ہوں یا فقال تم جس حال میں بھی ہو ہلکے ہو یا بوجھل تمہارے مسائل گمبھیر ہیں گھریلو ذاتی مسائل یا ہلکے تم نے اچھی تیاری جہاد کی کر رکھی ہے یا تم سے نہیں ہو پائی ہر حال میں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہوگا اور جہاد کو بھی ایمان کی علامت اور اس کا ایک پہچان کرائیٹیرین قرار دیا آگے چل کے زکوات کی صدقات کی آٹھ مدے بیان تھے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ان آٹھ جگہوں پہ خرچ ہوگا مفلس محتاج کارکنانی محکمہ زکوات اور لوگوں کی تعلیف قلم کے لیے غلاموں اور معصوم قیدیوں کی آزادی کے لیے قرض داروں کا قرض چکانے کے لئے ہاں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد اور تبلیغ کے لیے اور مسافروں کے لیے فرمایا یہ آٹھ مدے ہیں ان پہ تمہیں زکوٰۃ خرچ کرنی ہوگی اور فرمایا آخر میں کہ منافقین کے حق میں کسی کی دعا کو نہیں اسی کے منافقین اللہ کے رسول کو ایزا پہنچانے والے ہیں اب ان کے لیے آپ خود بھی دعا کریں ایک مرتبہ نہیں ان کے لیے ستم مرتبے بھی آپ بخشش کی دعا کریں نہیں. آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی آخر دعوانہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا اللہ پاک پاکستان کو اپنے حص و امانیا کا ضرور بیان کریں گے آ, ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ توبہ میں دسویں پارے کے اندر بہت اہم واقعہ ہے اور یہ ہجرت کا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور میں تشریف فرما تھے تو اس وقت آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی آپ کے ساتھ تھے جب کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق بہت بے چین ہوئے اور اس بے چینی کو پرانے مجید میں غم کا نام دیا گیا ہے لا تحزن ان اللہ معنی. کہ اے ابو بکر غم نہ کرو لا تخف نہیں کہا لا تخف کا مطلب یہ ہوتا کہ ڈرو نہیں لیکن مصدیق اپنی جان کے بارے میں نہیں ڈر تھے وہ حضور کے بارے میں پریشان تھے کہ اگر کفار نے انہیں دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے اس لیے اللہ تحزن جلد. کے الفاظ آئے آه. کہ غمت اللہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے عزیزا نے گرامی بات یہ ہے کہ اللہ کی معیت جو ہے اللہ کا ساتھ یہ سب سے بڑی بات ہے اور جب یہ بات کہہ دی گئی تو رمضف انض اللہ سکین اتہ اللہ تعالی نے اپنی سکینت انتنازر فرمالی جو بے چین ہو رہے تھے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت بلند ہے عزیزہ نے گرامی ایک حکم اور بھی دیا گیا اور وہ یہ کہ تم میں ایک مستقل جماعت ہونی چاہیے لوگوں کی جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے اور آخر میں فرمایا میں رسول آپ کم رسولوں حجی جونالے ماں تم ہری سن ہری دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آ ہیں تم ہی میں سے آئے من انفوشت ہوں تم میں سے ہی ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ عزیز ان ما تم ماں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان پہ بہت گرام گزرتی ہے اور ہریس علیکم بالمؤمنین تمہاری خیر تمہاری بہتری تمہاری کامیابی پہ وہ حریص ہیں ہرس رکھتے ہیں اس کا اور مومنین کے ساتھ رؤف الرحیم ہے مہربان ہے پیار کرنے والے ہیں اور آگے چل کی پر ہو جو تمہاری اس شان کے باوجود بھی اگر یہ بد نصیب لوگ ایراض کرتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں تمہارا ساتھ نہیں دیتے فقل تو پھر آپ یوں کہیں ہس بھی اللہ مجھے اللہ کافی ہے را الہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ تو میں نے اس پہ بھروسہ کیا وہ رب الب عرش اور وہ عرش عظیم کا رب ہے عزیزا گرامی گرانی گیارہویں پارے میں ہم سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور سورہ یونس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام الٰہی کی تعریف بیان کی گئی کہ اس کی آیات حکمت سے لبریز ہیں اور یہ کتاب پہلے ایمان کے لیے خوشخبری ہے اگر اس پر وہ عمل کریں تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کا سبب ہے اور یہ بھی فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اسی سے ہی توقعات رکھو اور اسی سے ہی مانگو اور دیکھو اللہ کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلا کرتی کسی کا زور نہیں چلتا اس لیے کہ زور والا صرف وہی ہے ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو پھر شفاق بھی ٹھیک ہے آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتے بہت تحمل والے ہیں بہت برد ہیں لوگوں کو سنبھلنے کا سمرنے کا اصلاح کرنے کا توبہ استعفار کرنے کا موقع دیتے ہیں عزیزانی گرامی یہاں پھر وہی چیلنج ریپیٹ ہوا ہے جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کیا لوگوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو پھر تم بھی انسان ہو پڑھے لکھے ہو شاعر ہو اجیب ہو خطیب ہو تم سارے مل جا مل لو اور اسی قرآن کی کسی چھوٹی سی سورت جیسی تم بھی ایک صورت بنا لاؤ اور فیصلہ پوری دنیا سے کروا لو اپنوں سے کروا لو پہلے پارے میں تمہیں شو آدھا آپ کو منتھون اللہ اللہ سے اللہ والوں سے ہٹ کے تم اپنے گواہ لے کے آ جاؤ تمہاری اپنی پاطال کے لوگ تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ خود تمہارے کلام پہ واہ واہ کرنے والے وہی وہ بتا دیں گے وہی وہ فیصلہ کر دیں گے عزیزہ گرامی یہ چیلنج چودہ سو سال سے قائم ہے اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ کلام لکھا پتا یہ چلا کہ اس کی بیوی نے اس کا مذاق اڑایا اس کے بچوں نے اس کا مذاق اڑایا اس کے گھر والوں نے اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ وہی جی رہنے دیں وہ بات بات باقی باتیں ہم مان لیں گے لیکن یہ قرآن کے مقابلے میں آپ اپنے کلام کو ذرا دور ہی رکھیں اور پھر آگے چل کے بتایا کہ پرانی مجید میں تین بنیادی صفات ہیں سب سے پہلی یہ کہ یہ شفا الناس ہے تمام امراض کی اس میں شفا ہے جسمانی ذہنی روحانی تمام امراض کی اس میں شفا ہے نمبر دو یہ ہدایت کامل ہے اور اصل ہدایت یہی ہے اس سے ہٹ کے کہیں ہدایت نہیں ہے گمراہی ہے اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو سمجھو سیکھو سکھاؤ شفا ہدایت اور رحمت اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کی رزق کو اپنی طرف سے حلال ٹھہرا دیتے ہیں تو بھی اپنی طرف سے حرام ٹھہرا دیتے ہیں خود بیٹھ کے اپنے محدود ناقص عقل کے ساتھ قانون سازی کرتے ہیں یہ آگے چل کے اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے عزیزا نگرم یہاں سے معلوم ہوا کہ قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ان حکم اللہ اللہ اللہ حکم قانون سازی اقتدار فرما روائی یہ صرف اللہ کا انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے خلیفہ ہے اللہ کے دیے ہوئے اقتدار اس کے دیے ہوئے مینڈیٹ سے آگے وہ اس امانت کو پورا کرتا ہے وہ بجاتے خود مقتدر نہیں ہے مقتدر اعلی نہیں ہے سورن نہیں ہے اور نہ وہ مقن ہے نہ وہ لیجسلیٹر ہے ہاں اولیا اللہ کی شان بتائی کہ اس دنیا میں دو کانٹے پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنی کسی نعمت کے چھن جانے کا خوف اور ایک یہ کہ نعمت واقعات چھن گئی اس کا غم تمہارا انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم اس لیے کہ اولیا اللہ کو اس بات کی معرفت ہوتی ہے کہ یہ نعمت اللہ کی امانت ہے جب چاہے لے لے اور وہ اسی وقت ہی واپس لے گا جب اس کے لینے کا ٹھیک مناسب وقت ہوگا اس کی کسی نعمت کے چھن جانے کا انہیں خوف نہیں ہوتا اور اگر وہ نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے چکا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سرمد نے کہا تھا کہ سر در قدم یار خدا شدھ جپ اجا شی بارے گراں بھوت ادا شدھ جپ اجا شد تو بارے گراں تھا ادا ہو گیا اچھا ہو گیا یہ نعمت ہمارے ذمہ قرض تھا اتر گیا بوجھ ہلکا ہوا اس لیے اللہ کے ولی کو نہ کسی بات کا خوف ہوتا ہے نہ کسی بات کا غم ہوتا ہے امام متبیاں رحمتہ اللہ علیہ کو حکومت وقت میں ڈرایا میں سیدھا کر دیں گے انہیں دوائی مجھے مارو گے تو میرے حبیب کی طائف والی سنت پوری ہو جائے مجھے قید کرو گے تو میرے حبیب محمد رسول اللہ کی شعب ابی طالب کی سنت میرے نبی یوسف کی زندہ کی سنت پوری ہو جائے گی مجھے قتل کر دو گے تو شہادت کے لیے تو میں چالیس سال سے دعا مانگ رہا ہوں حضرت یاحیہ اور حضرت ذکریہ کی سنت پوری ہو جائے گی تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہو تم جو کچھ بھی کرو گے میں اس کے لیے پہرے سے بے چین ہوں اس لیے اللہ کے ولی کو کسی کا خوف نہیں ہوتا اور نغم ہوتا ہے عزیزان گرامی قرآن مجید میں ایک بہت دلچسپ معجزہ ہے اور وہ ہے فرعون کی لاش سے متعلق فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہونے لگا قرآن مجید میں تو اس نے کہا آمن تم بے موسا و ہارون میں موسا اور رب ہارون کے رب پہ ایماندار تھا نہیں اب نہیں اب نہیں آل آل, آل, اب تو, تو مسوں میں سے تھا فسادی لوگوں میں سے تھا دنیا کو فساد سے اور اب جب کہ موت تم پہ ظاہر ہو گئی غرق ہونے لگے ہو اب توبہ کرتے ہو اب اس وقت تو قبولیت کا وقت ختم ہو چکا ہاں ہم تمہارے ساتھ ایک کام کریں گے نجی کا بھی بدن ایک ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے یہ من خلف منخل فکر آیا یہ سکون علی آیا کہ بعد والے لوگوں کے لیے وہ ایک آیت اور نشانی بن جائے نشانی آیت اور وہ بھی کیا چیز فرعون کی لاش کہ تیرے بدن کو ہم باقی رکھیں گے تیری لاش کو ہم ڈکے نہیں ہونے دیں گے پرانے مجید میں یہ بات آ گئی اب یہ بات سابقہ مقدس کتابوں میں کہیں بھی نہیں لوگ پوچھتے رہے فرعون کی لاش کو باقی رکھا گیا کہاں ہے بیچارے مسلمانوں کے پاس جواب نہیں تھا لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں پھر ان کی لاش کو باقی رکھا جائے گا اب جا کے انیس سو میں اس کی لاش برامد ہوگی اور قرآن مجید کی یہ پیش گوئی پوری ہوگی انجی کا بھی بدن ایک ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو ایک نشانی بن جائے عبرت کی نشانی عجیزان گرانی یہ عبرت کی نشانی لندن میں بھی دیکھی گئی فرانس میں بھی دیکھی گئی اور جائی یہ عبرت نشانی موجود ہے اس کی لاش موجود ہے اور یہ پہلے یورپ میں دریافت کی ہے اور اپنے سائنسی علم کے زور پر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہی رامسی سی سانی ہے یہ وہی فرعون ہے جو غرق ہوا اور جس کی لاش ایک عرصے تک ساڑھے چار ہزار سال تک سمندر میں پھرتی رہی کسی مچھلی نے کسی ویل مچھلی نے کسی مگر مچھ نے ہاتھ لگایا چھوائی نہیں اور نہ وہ ڈکے ہوئی اس پہ نمک کی تہیں ایک کے اوپر دوشی اور جمتی چلی گئی اور نمک کی تہیں اتنی جمی کہ اس سے اس کے زمانے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس زمانے میں یہ سمندر میں پھر رہی ہے عزیزا نے گرانی پرانی میں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ نفع اور زرب دونوں کا مالک صرف اللہ ہے وہ جس کو چاہے جتنا چاہے نفع پہنچا دے جس کو چاہے جتنا چاہے نقصان پہنچا دے یہ صرف اللہ کی ذات کے بس میں ہے انسان کے بس میں نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ حضرت معاذ کو اشاد فرمایا وہ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اے معاذ بیٹے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے اور ایک بات یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکے اور اگر دنیا کے سارے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکے اور آگے فرمایا کہ قلم ٹوٹ گئے سیاحیاں خشک ہو گئیں اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ انہیں بدل سکے عزیزان گرامی اسی گیارہویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا نبی حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام فرعون کے ہاتھوں اس قدر آزردہ ہوتا ہے اس کی قوم بنی اسرائیل اس قدر ظلم کا تختہ مشت بنتی ہے کہ اللہ کا رسول یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ فرعون اور اس کی قوم کو مال و دولت پر نازا ہے تو نے انہیں مال و دولت دے رکھا ہے تو نے انہیں اقتدار دے رکھا ہے یہ اس اقتدار اور مال و دولت کے زور زور پوری انسانیت کو گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ تو انتظاب ناجل فرما دے اور ہمیں ان سے نجات اٹا فرما دے یہاں ایک بات اور بھی ال...